جی تو ایک رکو ہو چکا تھا اب آگے دیکھیے گا رکو کا خلاصہ میں بیان کر چکا تھا اور اس میں سارا کا سارا اچھا اگر وائس نہ آئے تو مجھے فوراً پرسنل میسج میں آپ نے بتانا ہے کہ وائس نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر وائس نہ آ رہی ہو تو مجھے پرسنل میسج میں بتا دیجیے گا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتا نہیں چلتا تو آپ پرسنل میسج میں یہ بتا گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کے اندر ایک رکو مکمل ہو چکا تھا میں دوبارہ ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کئی دنوں کے ناغا ہو چکا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بتائیے کے وہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہوئے تو یہ بتا دیں گے پورا کا پورا واقعہ کہ ہوا کیا تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو یوسف پوری کی پوری نازل ہوئی اور یوں آپ سمجھیے کہ یہ پوری کی پوری تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہی ہے پوری کی پوری اور ایسے قرآن پاک نے کھول کھول کے ساری باتیں بیان کر دیں یہودیوں کے تاکہ ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اس میں سارا کا سارا واقعہ چلے گا واقعہ یہی ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل اسرائیل جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب سے کہا جاتا ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجرہ سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام تھا اسماعیل اسماعیل حاجرہ ٹھیک ہے اور حضرت حاجری جو تھی یہ حضرت سارہ حضرت سارہ کی لونڈی تھی یعنی پہلے تو ان سے حضرت حاجہ سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام ہوا اسماعیل اور حضرت سارہ سے جو بیٹے ہوئے تھے ان کا نام تھا اسحاق ٹھیک ہے اور تورات کے اندر یہ بات ملتی ہے تورات میں یہ ملتی ہے اس لیے تورات کی بات ہے اس لیے ہم اس کو بالکل اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل یہ اوتھینٹک ہے اگر قرآن یا حدیث سے صحیح حادیث سے بات ہو تو بالکل ٹوٹل اوتھینٹک ہوتی ہے لیکن جو پرانی کتابوں سے جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو اسی درجے پہ رکھنا چاہیے تو حضرت جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ستاسی سال تھی ایٹی سیون ایئرس ٹھیک ہے اس وقت ان کی عمر ایٹی سیون تھی یہ تورات کی میں بتا رہا ہوں یہ اس کو آپ وہ نہ سمجھیے گا کہ بات کو بالکل پکی وہ نہیں ہوتی ہے جو اسرائیلی روایات ہوا کرتی ہیں اسرائیلی روایات کن کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات وہ روایات ہوا کرتی ہیں جو پہلے کی کتابیں جو اللہ تعالی نے پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کی روایات ہوتی ہیں وہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں اور قرآن اور حدیث میں ان کے متعلق کوئی بات آئی گئی ہوتی تو اسرائیلی روایات کو اسرائیلی روایات کا درجہ ہی دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اس بات کو آپ سمجھے گا کہ اسرائیلی روایات کو اسرائیلی روایات کا درجہ ہی دینا چاہیے تو ایک چیز تو یہ جی ہوگی تو طورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب 87 سال عمر تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس وقت ان کی عمر 100 سال تھی 100 سال اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے 100 سال کی عمر کے اندر حضرت اسحاق پیدا ہوئے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل اسرائیل لقب یعنی اسرائیل تھا ان کا اور ان سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے بارہ بیٹے دو جو بیٹے تھے جو چھوٹے تھے ایک کا نام تھا یوسف اور ایک کا نام تھا بن یامین ٹھیک ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے کہلاتے ہیں یہ ساری کے ساری آگے جو نسلیں چلیں جتنے بھی پیغمبر آئے تو وہ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں کیونکہ حضور وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ایک پورا کا پورا وہ تھا پھر جب یہ دا چھوٹے بیٹے تھے بن یامین اور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اور بن دونوں جو حضر یقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے چھوٹے تھے زہری بات ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بندے کو زیادہ اچھا لگتا ہے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی جو باقی دس بھائی تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی وہ بڑے اسی, اسی رہے کہ جی ہم کسی طریقے سے ان کو دور کر دیں تاکہ اپنے والد صاحب کی محبت ہم لوگ حاصل کر لیں تو بڑے طریقوں سے کرتے رہے لیکن پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا منصوبہ یہ بنایا کہ ہم یوسف کو ساتھ لے کر جائیں گے ہم والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کھائیں گے اور کھیلیں گے تو وہاں پر ہم یوسف کو کسی طریقے سے غائب کر دیں گے پہلے تو مشورہ یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دو قتل کر دو لیکن ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو قتل نہ کرو تو پھر یہی یہ ہوا کہ لے کر چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تیار نہیں تھے ان کو دینے کے کہہ ان کہ نہیں بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے کیونکہ کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیوں نے حملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے وہ لے کر چلے گئے لے کر گئے منصوبہ یہ بنا لیا کہ بھائی ایسا کریں گے اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں کنویں میں ڈال کر قمیض ان کی اتار دی قمیض اتاری اور خرگوش یا کوئی جانور جس کو ذبح کیا اور اس کا خون لگا دیا اس قمیض کے ساتھ اور والد صاحب کے سامنے آ کے ایک جھوٹا ایک ڈرامہ کیا اور کہا کہ ہم کھیل رہے تھے یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا پیچھے سے بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے آ کے یوسف کو کھا لیا کمیز بھی دکھائی کہ جی یہ جو, جو کہ جی پوری کی پوری یہ چل رہی تھی ایک سارا میں شروع کرنے لگا ہوں. آیت نمبر سات سے ٹھیک ہے جی آیت نمبر سات سے ہوگا وائس اگر نہ آئی یا کچھ وہ ہوا تو مجھے فورن پرسنل میسج میں آپ نے بتانا ہے بعد دفعہ پتہ نہیں چلتا بسم اللہ الرحمن لقد فی و اخوتی لقت کا نفی یو صفا حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے لقد سے مناد حقیقت کے لیے آتا ہے تحقیق کے لیے قد آیا کرتا ہے کہتے ہیں لقد حقیقت یہ ہے کہ کا نفی یوسف و اخواتی ہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں ان کے بھائیوں کے حالات میں وہ ایکتی ہی ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات میں آ یا تن, آ یا تن نشانیاں ہیں لسا سوال کرنے والوں کے لیے یعنی جو سوال کر رہے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اور سوال میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی سوال کرنے والے کون تھے یہودیوں نے یہ مشرقینی مکہ کے ذریعے سوال کروایا تھا مشرقی نے مکہ سے سوال کرایا تھا کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس طریقے سے وہ ہوا تھا اس قالو جب انہوں نے کہا ان بھائیوں نے کہا جب انہوں نے کہا اس کے میں لفظی ترجمہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان سارا کا سارا وہ ہے اس قالو جب یوسف کے سو پہلے بھائیوں نے کہا لو سفو وہ اخو ہو لو سفو و اخوب لہوسف لَا یہ،, یہ لام تاقید کے لیے آتا ہے یہ جو لام آیا نا یہ ہے لام تاقیدیا ٹھیک ہے لام تاقید ہے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی بات کو اس طرح لقت کے اندر ہے نا لقت کا نفی یوسف اخواطی اس یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ یقین کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تو کہتے ہیں لہو سف و الا ابینا کہ یوسف یوسف اور اس کا بھائی یوسف اور اس کا بھائی یعنی بن یامین احب و ابینا وہ احب وبینا منا الا ابینا منا کہ ہم سے ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا بھائی اس کا بھائی یعنی ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ یعنی زیادہ احبو یعنی زیادہ پسندیدہ زیادہ محبت ہے ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی سے زیادہ محبت ہے نہ بتن حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے اسبا ایک جماعت کو کہا جاتا ہے ہم تو ایک جماعت ہیں یعنی دس بھائی ہیں تو ہم دس بھائی ہیں اور یہ دو بھائی ہیں تو یہ دونوں بھائی ہمارے مقابلے میں کو ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں ان نہ ابا لفی کے مبین ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان نہ ابانا کی بے شک کے ہمارے بھائی لفی غلال مبین کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں دوبارہ دیکھیے ترجمے کو اس کالو جب انہوں نے کہا سفو و اخو یوسف اور ان کا بھائی احب و الا ابینا ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ونحن اس بتن حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جتہ ہیں گرو ہیں ان نہ ابانا بے شک ان نہ ابانا بے شک کے ہمارے والد صاحب لفی غلال مبین کھلی غلط فاہمی میں مبتلا ہیں کھلی غلط فاہمی میں مبتلا ہیں اب پھر آگے جو بات ہوئی کہ جی کیا, کیا جائے پھر اس صورت میں تنوین تھینک اس کو یہ نون مبین کے نیچے ایک چھوٹا سا نا اس کو کہا جاتا ہے نونے کتنی اس کو کیا کہا جاتا ہے نونے کتنی ٹھیک ہے نا یہ زل مبین مبین کے نیچے ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا پرانے پاک کے نا آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت تنوین میرا آ جاتی ہے تو تنوین کیونکہ نون ساکن ہوتی ہے تنوین تو ساکن کو آگے ملانے کے لیے اس کو کوئی حرکت دینی پڑتی ہے ساکن کو آگے ملانے کے لیے حرکت دینی پڑتی ہے تو ملانے کے لیے جو نون تنوین ہوتا ہے اس کے نیچے زیر دے کر ملا دیا جاتا ہے آگے کے ساتھ ٹھیک ہے زیر دیکھتے ہیں نونے کتنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یہی ہوا تو اصل میں تھا اکتنو یوسفا کہ اب تم قتل کر ڈالو یوسف کو اکتنو یوسفا تم قتل کر دو یوسفی کو قتل کر ڈالو ابت رہو ہو رہو ہو یا اسے ابت رہو ارزن یا اسے کسی زرزمین میں پھینک آؤ عبت کہ اسے کسی زمین میں پھینک آؤ یخل وجو ابی کم یخلو خلا یخلو ٹھیک ہے نا یعنی خالی کا لام استعمال کرتے ہیں نا خالی ٹھیک ہے نا خالی کا لام سے کہتے ہیں نا خالی ہو جائے تاکہ مطلب یہ کہ خالص کسی خالی ہو جائے یہ چیز نکل جائے یخلو یخلو لقم وجو ابی کم تو اس سے کیا ہوگا تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گی یخل وجہ کہ تمہارے والد کی ساری توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی وہ تکون وم مِن باد منصال کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ وہ تقوی ہو جاؤ اس کے بعد کو منصالین میں سے ایک نیک کوم بن جانا توبہ کر لیں گے پہلے قتل کر دیں گے یا کسی جگہ پھینک آئیں گے اس کو تو اس صورت میں ہمارے پاس سارے کے سارے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آگے آگے جی کون ہوں کال کام ان میں سے ایک نے کہنے لگا کالا کام ہو ایک کہنے لگا کہا جاتا ہے کہ جی یہود جو تھا, جو تھا اس نے کہا کہ بھی ایسا نہ کرو کہ انہوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تک لا تخلو یو کہ تم قتل نہ کرو یوسف کو فی الکوہ اور یل تک بازو سیار آتے یل تک بازو سیار آتے کہ اسے کوئی اٹھا لے یل تک بازو کہ اسے کوئی اچک لے گا یا اٹھا لے گا کوئی بھی بھی کافلا اٹھا لے گا ان کنتو تم کرنے ہی والے ہو کچھ کرنا ہی ہے یہ کام کرو کو بتا اگر آ جائے گا ترجمہ اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تو آپ کیا کرو الفی غیا کسی اندھے کوئے میں تو بڑے دنوں بعد ایک وہ ہوتی ہے تو پھر انسان کو دوبارہ ذرا ایک آنے کے اندر ٹائم لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی بات وہ میں خود بھی اپنی زبان میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی تک وہ روانگی نہیں آ رہی ہے بڑے دن کے ناغ ہے جی تو آئے یہ آگے چلیے یہ تو بات اتنی ہوا تھی کہ پہلے مشورہ ہوا جب مشورہ ہوا اب اس کو طے کرنا ہے کہ طے کیسے کیا جائے گا اب کرنا کیا ہے है اب کسی کنویں میں پھینکنا ہے اس کو تو اب کوئی با... لے کے بھی تو جانا ہے یوسف کو ساتھ لے کر جانا ہے اور یوسف کو ساتھ لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ والد صاحب کو کس طریقے سے راضی کیا جائے وہ آگے اب قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ کیسے والد صاحب کے پاس کیسے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آگے والد صاحب کے ساتھ جو ان کی بات ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے دیکھیے کہتے ہیں چنانچی ان بھائیوں نے کہا اب کے والد صاحب کے ساتھ جو بات چل رہی ہے یا ابانا یا ابانا اے ابا جان یعنی یا ابانا اے ہمارے ابا جی ماں لکا ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو دیکھیں کیسے طریقے کی بات کیسے کر رہے ہیں جا کے کہ جیسے کہ یہ مخلص ہیں یوسف کے ساتھ ماں لکا آپ کو کیا ہو گیا ہے لاتا منا علی یوسفہ لا اللہ یوسفا کہ آپ اطمینان نہیں کرتے ہمارے اوپر یوسف کے بارے میں یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے لات کہ آپ نہیں کرتے ہمارے اوپر اللہ یوسفہ یوسف کے معاملے میں وَا <سِحون> اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ یہاں پر نا اگر آپ دیکھیں نا بڑا کمال کا قرآن پاک نے جو لائے نا ان تاکیت کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی بے شک کے معنی بے شک پر لہو لہو یہ جار مجرور ہے اس کو بھی مقدم کیا گیا اس کو بھی مقدم کیا گیا تو جب جار مجرور کو بھی کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے نا تو اس میں بھی تاکید کے معنی پیدا ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ناسہ میں لام پر تاکید کے لیے آیا تو گو کہ ہم ہی اس کے پکے خیر خواہ ہیں ایسا ترجمہ یہ ہے کہ گوا کے ہم نے اس کے پکے خیر خواہیں ہمارے علاوہ کو ہو نہیں سکتا ہم اتنے اس کے خیر خواہیں تو اب یہ تحبیر یا لائے اے ہمارے ابا جی آپ کو کیا ہو گیا یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے وہ انا لہو لنا کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں ارسل مانا ارسلو مانا غدن کل کو کل آنے والا دن کو کیا جاتا ہے ٹمارو غد ٹھیک ہے پہلے بتایا تھا غد کا مطلب ہے کہ جو کل آئے گا امس کا مطلب ہوتا ہے یسٹرڈے تو کہ آپ بھیج دیجئے اس کو ہمارے ساتھ مانا کا مطلب ہمارے ساتھ غدن کل صبح یعنی کل آپ ہمارے ساتھ اسے بھیج دیجئے یو یہ کرے گا یرتا و یلب یرتا و یلب کہ کھائے گا ٹھیک ہے تاکہ کچھ کھائے پیئے یلب اور کھیلے کودے یرتا و یلب تاکہ یہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے یہاں پہ دیکھیے یہ آیا نا یرتا و یلب اب مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی یہ جو ساتھی کچھ بہت سرف ناف پڑی ہوئی ہے نا، ناف نے پڑی ہوئی ہے یہ ارسل ہے نا یہ امر آیا ہے ہے؟ ارسل کس لیے آیا امر کے لیے آیا ہے ارسل آیا ارسل, ارسل ہو معا کہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اس کو غدن کل صبح آگے آئے یرپا یرپا بھی دیکھیں اس پہ جسم آئی ہوئی ہے یرپا اور یالب. یہ جوابی امر یہ کیا ہے جوابی امر جوابِ عمر بھی مجزوم ہوا کرتا ہے جوابِ عمر کیا ہوا کرتا ہے مجزوم جیسے کے ساتھ آیا کرتا ہے جوابِ عمر اگر جوابِ عمر پہ فا آ رہی ہو اگر جوابِ عمر پہ فا آ رہی ہو تو اس کے وہ منصوب ہوا کرتا ہے فا کے بعد ان ان مقبر ہوا کرتا ہے فا کے بعد ان مقبر ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا جواب امر جنہوں نے علم پڑھی ہوئی ہے اگر تو شروع میں تھوڑی سی بھی پڑی ہوگی تو اس میں پتا چل جائے گا ان کو نا دوبارہ بتاتا ہوں جن ساتھیوں کو سمجھنا ہے کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہونا لیکن وہ ہے نا قرآن کے جواب میں نا فا آپ نے پڑھا ہوگا فا جو چھ چیزوں کے جواب میں آتی ہے فا جو چھ چیزوں کے جواب میں آتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے فاج کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے فاج ان کے بعد مقدر ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب فا مقدر ہوا کرتا ہے تو اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے اسی میں سے یعنی وہ جو ہے اس میں بھی ہے نا امر نہیں نفی یعنی اس میں سے آتے ہیں فا چھو اگر فا آ رہا ہو تو پھر ان مکبر ہوا کرتا ہے اور اگر فا نہیں آ رہا فا نہیں آ رہا تو پھر جواب امر مجزوم ہوا کرتا ہے نہیں آ رہا تو پھر کیا آئے گا جواب امر مجزوم ہوا کرتا ہے اس کا جواب کیا آ رہا يرتا، يرتا، اس کو ہے یورپا تو یہ ماتوف ماتوف مل کر یہ جوابی امر بنے گا تو یہ کیا ہوگا فا نہیں آئیے تو یہ بھی مجزو ہوگا یہ بھی مجزوم ہوگا خیر ہے کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں فکر نہ کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے پریشانی ہونا کوئی بھی نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ جب ہوں گے اس میں پھر کراؤں گا ارسل مانا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جی صبح یع و یا لب کھائے پیے و یع اور کھیلے کودے و ان لہو لحاف و ان لہو لحافون اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے لحافظون ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے آپ فکر نہ کیجئے گا والد صاحب کو فکر تھی وہی جو خواب کو بتایا کہ روایات میں آتا ہے خواب دیکھا ہوا تھا تو آگے کہنے لگے اور والد صاحب کو پتا بھی تھا کہ بھائی جو ہیں کچھ نہ کچھ حسد بھی کرتے تھے بھائی حسد کرتے تھے یوسف سے اور بن یامین سے تو ان کو یہ بھی فکر تھی کہ یہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کولا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کولا یعقوب نے کہا انی لا لا انہ ظلم لَيَحْزُنُ أَنتَ بھی کہ مجھے تم انتظہی کہ تم اسے لے جاؤ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے کیا ہوگا مجھے اس کا غم ہوگا انی لیا جنونی مجھے غم ہوگا بھی کہ اگر تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا وہ اخاف ہو وہ اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے یعنی مجھے خوف ہے کو لاہو زیب این یا کلاح کلا زیبو این یا کُلہ وہ ان ان کہ کسی وقت جب تم اس سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے کالا حضرت یعقوب السلام نے کہا انتظم کہ لے جاؤ تو مجھے غم ہوگا یعنی ایک پہ جدائی کا غم ہوگا وہ اخاف ہو اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ کو کوئی بھیڑیا اس سے کھا جائے ان تم ان کہ تم اگر تم اس سے تھوڑے بہت بھی غافل ہوئے تم اپنے کھیل کود میں لگ گئے اور یہ کہیں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوا تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے کیونکہ عمر چھوٹی تھی کہا جاتا تقریباً سات سال کی آتا ہے کہ جی سات سال کی عمر تھی چھوٹے عمر تھی سات سال کی عمر کہا جاتا ہے کہ جی سات سال کے اور بھی روایات میں آتے ہیں تو سات سال کی عمر چھوٹے ہوئے ہیں تو کہیں ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اب جب یہ بات ہوئی اب آگے کیا ہوا یہ ایک اور وہ کہنے لگے تو آگے اب وہ وہ سے پھر ان کی بات ہیں؟ وہ بولے, تو بولے کہ اگر ہم بھی بھی بھی بھی بتن حالانکہ ہم ایک مضبوط یعنی ہم ایک جماعت ہیں ہم ایک جماعت ہیں پھر بھیڑیا بھی بھی بھی سے اگر کھا جائے ان الخا سے رول از اللہ خا سر تو ہم بالکل ہی گے گزرے ہوں یعنی پھر تو ہم بڑے گے گزرے ہوئے ہیں کہ ہم ہم اتنی بڑی جماعت ہو پھر بھی اس کو بڑھیا آگے کھا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے انم عزم کا مطلب ہوتا ہے پھر یعنی پھر تو کیا ہوگا لخا سے تو بڑے گے گزرے ہوئے لوگ ہوں گے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم بڑے کہ گزرے ہوں گے کہ ہمیں پتے نہیں چلے گا کہ اگر چلو ایک بھائی غافل ہو سکتا ہے دو غافل ہو سکتے ہیں تین غافل ہو سکتے ہیں آٹھ بھائی ہوں گے پورے کے پورے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی غافل ہو جائے اس سے اور بھیڑیا آ جی آگے پوری کی پوری ایک ہوئی بات آگے چلے فلم ذہابا کے بعد با آ گئی کے بعد کیا آ باغ اس نے اس کو متعدی کر دی ہے لازم تھا نا زہابا زہابا کا مطلب تھا گیا زہابا کا مطلب تھا گیا اور صحابہ بہی کا مطلب ہے کہ لے گیا تو یہ زہابی جب وہ بھائی لے گئے ان کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا متادی ہو گیا ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے نا فلم ما, فلم ما, فلم, ما ز, فلم پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے وہ اجماؤ وہ اجماؤ اور انہوں نے یہ طے تو کر رکھا تھا اجمعو اجما ہم کہتے ہیں نا اجما کا لفظ کہتے ہیں کہ طے ہو جانا کسی بات پہ جمع ہو جانا وہ اور وہ تو پہلے انہوں نے طے کر رکھا تھا فی غیابت کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے, گے ٹھیک ہے تو انہوں ڈال بھی دیا اب ہوا یہ جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک دل کے اندر ایک الہام ہوا جس کو وحی کا لفظ کہا گیا کیونکہ ابھی عمر چھوٹی تھی ان کی سات سال عمر ہے یا اور بھی جتنی بھی چھوٹی عمر تھی تو اس وقت تو وہی نازل وہ وہی جو نبوت کی وہی ہے وہ نہیں بلکہ اس سے وہی سے مراد ہے کہ جو دل میں الہام ہوتا ہے کہ دل کے اندر تو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اوپر یہ بات آئی کہ دیکھو تم پریشان نہ ہونا اس بارے میں کہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے تم ان کو جتلاو گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا تھا تمہیں تم, تم, تم, تمہاری یعنی حفاظت رہے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو خود بتاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ کہتے ہیں فلم پھر ہوا یہ جب وہ ان کو لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا ان فی کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی میں نے وہی سے آپ کو بتا دیا کہ کیا مراد ہے اللہ ہم نے یوسف پر وہی بھیجی نبوت والی وہی نہیں ہے اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے کہ ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی لتونب بن کہ تم ان کو جتلاؤ گے تم ان کو جتلاؤ گے بے ہاذا ان کے اس کام کے بارے میں جو یہ کام انہوں نے کیا ہے نا کہ تم نے جو کئے میں ڈالا ہے تم ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو جتلاؤ گے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کام کی یوسف کے ساتھ تم نے یہ کیا تھا لَا لَا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے ساری اس، اس، کچھ کہا آگے بھی ان شاء اللہ ہو, ہو, ہوگا کہ جب آگے ہوگا مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تک بنیں گے بادشاہ بننے کے بعد پھر کہتا ہے جب کہتا ہے تو بھائی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو بادشاہ ہیں یہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے تو پھر اس وقت ان کو غلہ دیا اور دوبارہ آئے پھر بن یامین کو اپنے پاس رکھا اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہاں پر یہ پوری کی پوری ایک بات بتائی جائے گی ٹھیک ہے وجا وجا او ابا کام تو کر لیا انہوں نے نے میں پہلے بتا دیا تھا کہ ہوا یہ کہ انہوں نے ڈال دیا اب قمیض بھی اتار اتاری ان کی کمیز اتاری اب بھیڑیا کھا گیا تو والد صاحب کو یہ بھی تو بتانا ہے جا کر کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے تو جب بھیڑے نے کھا لیا ہے تو قمیض اتاری پھر ایک جانور کو مارا اس کو ذبح کیا اور اس کے خون لگایا کمیز کے ساتھ اور والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ جی اس طرح ہم دیکھیں اس کو ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو آ کے بھیڑی نے کھا لیا آپ آپ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے لیکن ہم بڑے سچے ہیں ہم تو بالکل آپ کے ساتھ بڑے سچے سچائی کی بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قمیض دیکھی تو اسی وقت یہ کمیز ایسی تھی کہ وہ اس کے بھی خون لگا ہوا تھا کہیں سے پٹی ویرانی ہوئی تھی تو کہ کہ کمیز کو جو ہے وہ بالکل کسی جگہ سے نقصان نہیں پہنچایا ورنہ کمیز پکنی چاہیے تھی تو یہ پورا کا پورا ایک وہ تھا آپ دیکھیے آگے وجہ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے جا او ابا وہ آگے اپنے باپ کے پاس ایشا ہوئے وہ کہنے لگے. یا آ... یا ابانا یا ابانا ابا جی انا ذہبنا انا ذہبنا ترکنا یوسف ان دا متابک لینا ہوتا ہے نا نستاب کا مطلب ہوتا ہے کہ نستابی کو دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے ہم کہتے ہیں ریس لگاؤ نستابی کو سب, سب لے جانا تو یہ دوڑ لگانے کی کہ جی اب کھیل دوڑنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں ان نہ کہ ہم چلے گئے تھے نست ابھی کو دوڑ لگانے کے لیے ہم دور لگانے کے لیے چلے گئے وہ ترک نہ یوسفہ ان اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس اپنے سامان کے پاس فاقا اللہ ہم دو لگانے آگے بھاگے تو جوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تو پیچھے سے آگے بھیڑیا نے اس کو کھا لیا وما انتا لنا ولو کنا ساد وما انتا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے وما انتا لنا, آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے وہ لو کنہ چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اب یہ پوری ایک چل رہی تھی اب کمنٹس بھی دکھانی تھی وہ آگے دیکھیے کمیس, کمیس ہی بیدہ من, بیدہ من قلب. دم کہتے ہیں خون کو دم دم کا لفظ ہوتا ہے نا خون جوتا جوتا یعنی جوت موٹ کا خون جو خون جوت موٹ کا خون لگا کر ٹھیک ہے ایک وہ تھی, تو وہ ایک وہ تھی ایسی ہوتی ٹھیک ہے تو اسلام نے جب دیکھی اس کو وہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا بڑا مہذب بھیڑیا تھا بڑا مہذب بھیڑیا تھا کہ ایسے جو کھایا اس نے اس یوسف کو کہ ایک کمیز کے اوپر ایک نشان اس پھٹنے کا نشان نہیں ہے اس کے دانتوں کا نشان نہیں ہے کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے نا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے تو کہتے ہیں قال هذا يوسف ان والد نے کہا قال تو یعقوب نے کہا بل سولت لكم انفوسکم امرا سولت لكم انفسكم امرا حقیقت یہ نہیں ہے بل حقیقت یہ نہیں ہے سولت لکم انفوسکم امرا بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے سولت بنا لی ہے لكم انفسكم تمہارے تمہارے دلوں نے ہے تمہاری جانوں نے خود اپنے لیے ایک بات بنا لی امرا ایک بات بنا لی ہے فصبر جمیل فصبر جمیل اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے میرے لیے صبر ہی بہتر ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اور جو باتیں تم بنا رہے ہو تصفون یعنی جو تم باتیں بنا رہے ہو بتا رہے ہو بیان کر رہے ہو وصف جس نا وصف جو تم باتیں بنا رہے ہو واللہ المستعان المستان تو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے یعنی اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اس پر. واللہ اللہ ہے وجا ات سیاح رتم یہ بھی خلاصے میں بیان کر چکا تھا کہ جب ڈالا کنویں میں ڈالا تھا تو وہ یہ قافلہ آیا قافلے نے قافلے والے نے جس کو بھیجا تو جب کافلے والے کو بھیجا تو اس نے آگے بول ڈالا جب بول ڈالا تو اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے ایک پتھر کے اوپر تو جب دوڑ ڈالا گیا تو اس کو پکڑا انہوں نے تو اس نے جب کھینچا تو یہ اس کے ساتھ چھوٹی عمر کے تھے تو یہ ساتھ ہی چلے گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہمیں تو ایک غلام مل گیا تو غلام مل گیا اس طریقے سے یہ پورا کا پورا ایک وہ ہوگا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بھائیوں جو ان کا بھائی تھا یہودا وہ تین دن تک آ کے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر کھانا دیتا رہا تین دن تک تین دن تک کھانا دیتا رہا جب وہ آیا تو دیکھا کہ بھائی اسی دن آیا تو دیکھا کہ وہاں پر یوسف جو ہے موجود نہیں ہے تو وہاں پر ایک کافلے والا تھا تو اس سے انہوں نے کافلے والے تھے ان کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی باقی بھائی بھی اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا بیچ دیا ان کافلے والوں کے اوپر تو یہ آ گیا وجا ات سیار ایک کافلا سیاح آ گیا فرسل فعد اللہ دل وہ فل دل وہو تو انہوں نے قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا فرسل وار داہم ٹھیک ہے وارداہم کہ ایک پانی لانے والے کو بھیجا فعدلا دل وہو اس نے اپنا ڈور ڈال نیچے ڈالا فعدلہ دل وہو لگا یا ہاذم خوشخبری ہے خوشخبری ہے یہ ایک لڑکا ہے یہ تو ایک لڑکا ہے حاضا غلام یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے کیا کیا اور کافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اثر اثر روح سر سر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, سر کا لفظ سر سر کا مطلب ہوتا ہے راس سر یہ آ گیا, عطن, اور انہوں نے بزا کہتے ہیں کہ ایک تجارت کا مال جو ہوتا ہے یعنی میرا تو انہوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا واللہ اللہ علیم بیما یا املون علیم ام بیما یا املون اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا پورا پورا علم تھا اس کے بارے میں روایہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون چکنوں چھپا لیا یا تو کافلے والوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کے چھپا لیا ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کو جب پتا چلا کہ قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا ہے تو وہ بھائی آئے اور کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا غلام تھا تجارت کے لیے جسے غلام رکھے جاتے تھے کہ یہ تو ہمارا غلام تھا یہ ہم سے بھاگ گیا تھا اب تم لوگوں نے پکڑ لیا تو چلو ہم تم اس کو بیچ دیتے ہیں تو یہ یہ یا ان کے بارے میں بھائیوں کے بارے میں کہ بھائیوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کے چھپا لیا یا یہ کافلے والوں کے بارے میں ٹھیک ہے یہ اور اس کو جا کے آگے بیچ دیا تھا پورا اب دیکھیے آگے پھر بشرىه بثمن بخس دراهم معدوده وبشرىه بثمن بخس دراهم معدوده اور یوسف کو بشرىه اور پھر انہوں نے بیچ دیا بیچ دیا بہ ثمن بخس دراهم یعنی بہت ہی کم قیمت کے اندر گنتی کے چند دھرموں کے اندر مادہ گنتی کے چند دھروں میں شروعہ چند دھرموں میں اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کو اگر قافلے والے مراد لی گئے جائیں تو قافلے والوں کو تو مفت مل گئے تھے تو اس لیے انہوں نے بیچ دیا کہ ان کا ہمیں تو مفت میں تھی تو کچھ اگر پیسے میں مل جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے یا یہ کہ بھائیوں نے ان کافلے والوں پہ بیچ دیا تھا کہ تھو چند پیسوں کے اوپر کہ بس بیچ دو اچھی بات ہے تاکہ یہاں سے اس کو کافلے والے لے جائیں گے وہ مصر جا رہا تھا قافلہ تو یہ جب چلے جائیں گے تو یہاں سے دور ہو جائیں گے فلسطین کے علاقے سے دور ہو جائیں گے حضرت یقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے فلسطین کے علاقے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ چیز کی بارے میں ٹھیک ہے آج میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے پھر ہمارا حکوم مکمل ہو گیا کیونکہ آج تو ہم سوچے نا کہ دوبارہ اپنی اس میں آئے ہیں اب ہم سرف کا وہ کچھ کرتے ہیں سرف کا بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ذرا ایک چیز سارے ساتھی تیار رہے ہیں وہ تیار ہی ہے کہ اب انشاءاللہ ہم نے تیز کرنا ہے اب ہمیں تیز کرنا ہے اچھا یہ آیت ریپیٹ کر دوں ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھیے کیا ہوا وہ شروع بیچ دیا کس کو بیچ دیا جو طے کی جاتی ہے گنتی کے اوپر چند گنتی کے درہموں کے اوپر ٹھیک ہے نا وقانفی منظاہدین اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی فی وکانفی زاہد کسے کہتے ہیں زاہد زود کہا جاتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں زاہد ہے یہ بڑا زاہد ہے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اس کا لفظ پڑتا ہے بھائی یہ زاہد ہے یعنی اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور دنیا سے اس نے منہ مو موڑ لیا تو اس کا نام کیا ہوتا ہے زاہد وقان فیمن زاہدین وہ اس ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹھیک ہے ہو گیا جی اب فائنل پہلے بھی تو وہ تھے نا اب آپ کے پروف آ رہا ہے تو آپ کیا کریں یہی تو وہ ہے نا ناؤن دوبارہ دوہرا دوں اچھا دوبارہ دوہرا دیتا ہوں پروف بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیکن کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں نا ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس پیچھے میرے خیال میں تقریباً کوئی بن جاتے ہیں سات مہینے ہمارے پاس ٹوٹل پیچھے بچ جائیں گے سات مہینے سات مہینوں کے اندر ہم نے دوڑ لگانی ہے سات مہینوں کے اندر ٹھیک ہے تو آیت نمبر نو کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں دوڑ تو لگانی ہے اس کے اندر کے جی نو نمبر آیت دیکھ لیجیے نو نمبر اس کا حل کیا ہوگا یوسف کو ہی قتل کر ڈالو ابت رہو ابت رہو ہو یا اسے کسی زمین میں پھینک آؤ ترون کا مطلب کیا ہے کہ پھینک دو ابت رہو ہو یا تم لوگ اسے کسی زمین میں پھینک آؤ خلقم وجو ابیکم یخلو خالص ہو جائے گی وجو ابیکم تمہارے باپ کی جو محبت ہے نا جو تمہارے باپ کی جو محبت ہے وہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی یخل وجہ ابیکم وج تو کہتے ہیں چہرے کو لیکن یہاں سے امراد کیا ہے کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی وہ تکون کو اس کے بعد اور اس یہ سب کرنے کے بعد کیا کرنا وہ تقون وادی اس کے بعد کیا کرنا ہے کو منصال پھر توبہ کر کے نیک بن جانا پہلے قتل کر دو یا اس کو پھینکاؤ بعد میں ہم نیک بن جائیں گے جس سے ہوتا ہے نا انسان ہوتا ہے